الحمد للہ الحمد اللہ وبرکات فبعضهم الى انه يمتنع عقلا بان ضويه الحكمه قد تفرقت بين المصيب والمقصم والقفر نهايه في الجنايه لا يحتمل الاباحه ورف القرمات اثمن فلا يحتمل العف ورف الاغامه وايضا الكاكريات تدلو حقا ولا يتركه عقبا ومفرتا فلا لم يكن العفو عنه حكمه وَعَتَّقَابُ الْأَبَدْ وَيُوْجِبُ جَزَاءُ الْأَبَدْ وَهَذَا بَخِلَا فِسَائِرِ الظُّنُوَ یہاں سے مصنف علی الرحمہ ایک اور عقیدے کی طرح اشارہ کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ مشرک کے علاوہ شرق کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنا چاہیں تو کر سکیں لیکن شرف اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے اس کا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو یعنی شرک کرنے والے کو شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے کل قیامت والے دن اس کے علاوہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو, تو ماں کے یا پھر نہ شیر کے علاوہ تمام گناہ کیا ہے معاف ہو سکتے ہیں چاہے وہ سویرہ ہو چاہے وہ کبیرا ہو کبیرہ میں بھی وہ ہوں کہ جن سے توبہ کی جا چکی ہو یا وہ ہو کہ جن سے نہ کی ہو غرضی کے شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں لیکن شرک معاف نہیں ہو سکتا اب یہ تو اس پر اخواہ ہے کہ شرک کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا اب کہتے ہیں کہ یہ تو دلیل نقلی آیا آقلن بھی یہ ممکن ہے کہ شرک کا گناہ معاف نہ ہو سکے عقلن بھی اس میں دو آئے ہیں اس میں اختلاف ہے ایک طرف بازار تو یہ فرماتے ہیں کہ آکلن یہ بات ممکن ہے عقل یہ بات ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کو بھی معاف فرما دیں لیکن دیگر بارات فرماتے ہیں کہ جس طرح دلال نقلیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و دلال شرک و معاف نہیں فرمائیں گے اسی طرح عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ شرک و دلال معاف نہیں ہونا چاہیے تو جو حال رہے آپ کہتے ہیں کہ عقلا یہ بات ممکن ہے کہ اللہ تبارک و دلال شرک و بھی معاف فرما دیں اس میں بعض اشعارہ ہیں اس میں ایک بات آپ یہ جان لیے گی اس اختلاف کو سمجھنے سے پہلے کہ حسن اور قبو کسی چیز کا حسین اور قبی ہونا کیا یہ عقلی ہے یا غیر عقلی ہے تو بعض اشاعرہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حسن اور قبو جو ہے وہ عقلی نہیں ہے اللہ تعالی کا جو افعال ہیں تمام کے تمام وہ کیا ہے حسن پر ہی معمول ہیں وہ قبو پر محمول نہیں ہے حسین اور کبھی کو حسن اور قبو سے تعبیر کرتے ہیں حسین اچھا بہتر قبی برا تو اس کو حسن اور قبو سے تعبیر کرتے ہیں تو آیا حسن اور قبو یہ ایک عقلی چیز ہے یا نہیں عشاعرہ کہتے ہیں کہ حسن اور قبو یہ کیا ہے عقلی نہیں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں تبارک ہوتا ہے جو بھی کام فرما دیں جو بھی امر صدر فرما دیں وہ حسن ہی ہے حسن کو وہ نہیں لیکن بعض دوسرے افراد جیسے کہ متضلہ ہیں معطریدیا ہیں یہ افراد فرماتے ہیں کہ حسن اور قبو یہ کیا ہے عقل عقلی چیز ہے عقلن اب جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو اب یہ سمجھیے کہ بس اشارہ جو ہیں اشاریہ وہ یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں اللہ تبارک و اگر چاہے تو مشرق کو بھی معاف کر سکتے ہیں اور اس معافی میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام کو بھی کرتے ہیں اس میں حسن ہی ہوتا ہے حسن کو وہ نہیں ہوتا آئی بس تو اللہ تبارک مطالعہ اگر مشرق کو بھی معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں لہذا عقلاً یہ بات ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرف کو بھی کل کے والے دن اگر اپنے اختیار سے معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں لیکن دیگر حضرات جیسے کہ موت ضلع اور بعض ماتوری دیا معتا ضلع اور بعض معتوری دیا جن کے ہاں غسل اور قروق کیا ہے ایک عقلی چیز ہے کہ عقل جس بات کو اچھا کہیں تو وہ اچھا ہے عقل جس بات کو برا تو وہ کیا ہے برا ہے کہ حسن اور قطب وہ کہتے ہیں کہ عقلی چیز ہے تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ عقلن بھی شرک جیسے گناہ کا معاف کرنا ٹھیک نہیں ہے جس طرح دلائل نقلیہ سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ شرک معاف نہیں ہوگا تعالیٰ کبھی شا تو اسی طرح اصل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ شرک جیسے گناہ کو معاف نہیں ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے شرک جیسے گناہ کو معاف نہیں ہونا چاہیے اس پر ہی نہ بعض معتوریہ کی چار دلیلیں یہاں پر ذکر کی ہی ہیں کہ شرک کو عقل بھی معاف نہیں ہونا چاہیے شرک کو عقل بھی معاف نہیں ہونا چاہیے کیوں پہلی دلیل سب سے اللہ تعالی حکیم ذات اللہ تعالیٰ حکیم ذاتی اور حکمت اور دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ اچھے اور برے میں تمیز ہونی چاہیے اچھے اور برے میں تمیز ہونی چاہیے نیکوکار اور بدکار میں تمیز ہونی چاہیے تو کل جب نیکوکاروں کو معاف کیا جائے گا ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو بدکاروں کو کہاں ہونا چاہیے جہنم میں ہونا چاہیے ان کی بخشش نہیں ہونی چاہیے اخل بھی یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہیں تو حکیم ذات کبھی ایسا پیسہ نہیں کر سکتی کہ وہ اچھے اور برے کو اور کو نیکو، نیکوکار اور بدکار دونوں کے لیے یکساں معاملہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا پہلی دلی سے بھی معلوم ہوا اپنی طریقے سے کہ کیا ہونا چاہیے اصل مشرق کو کبھی معاف نہیں ہونا چاہیے مشرق کو شرف جیسے گناہ کی معافی نہیں نمبر فلجنا غورف القرمۃ الحمق الرام دوسری دلیل یہ ہے کہ کفر جو ہے وہ سب سے بڑی جناب سب سے بڑا جرم وہ کیا ہے کفر ہے شرف اور یہ ایسا گنا ہے کہ جو کسی بھی صورت میں وہ باہ نہیں ہے اور اس کی حرمت ختم نہیں ہو سکتی ورنہ اگر اس کے علاوہ کئی سارے محرمات ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو وہاں پر جائز نہیں حرمت کفر کی اجازت نہیں ہے مثلا شراب ہے شراب آپ پینا حرام ہے لیکن بطور دوا کے جب ایسا کوئی مرد ہو اس کا دنیا کے اندر کوئی بھی علاج نہ ہو سوائی شراب کے تو بطور دوا کا استعمال کی جا سکتی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن کفر ایک ایسا جرم ہے ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی عباحت کا کوئی احتمال نہیں شرک کا کوئی احتمال نہیں ہے کہ شرک کی اجازت دے دی جائے شرک کو مباحق قرار دے دیا جائے یہ اس کا کوئی احتمال نہیں ہے اور اسی طرح کہ اس کی حرمت کو اٹھا لیا جائے ہم یہ کہیں کہ بھائی پہلے شرک حرام تھا اور کسی بھی کوئی بھی ایسا موقع آیا ہو تو وہاں پر یہ کہا کہ شرک محاف نہیں شرک جیسے گناہ کی حرمت کبھی بھی اٹھ نہیں سکتی اور اسی طرح وہ کبھی مباح نہیں ہو سکتا یہ ایک ایسا گناہ ہے تو جب یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی حرمت کبھی اٹھ نہیں سکتی اور جس کا تو کبھی بھی مباح ہونا جائز نہیں ہے تو عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اس جیسے شخص کو کہ جو ایسے گنا کے ارتقاب کرے کہ جو نہ کبھی مبع ہو سکتا ہے نہ اس کی حرمت کبھی مرتفع ہو سکتی ہے اس شخص کے لیے معافی نہیں ہونی چاہیے تو دو دلیلوں سے معلوم ہوا کہ کیا ہونا چاہیے مشرق کو عقل بھی معاف نہیں کیا جانا چاہیے تیسری دلیل الکافر <تصفح> نمبر تین یہ ہے کہ کافر جو شخص ہوتا ہے وہ شرک کا سچ سمجھ کر اعتکاب رکھتا ہے وہ غیر اللہ کو حق جانتا ہے حق سمجھتا ہے اور اسی پر قائم و دائم رہتا ہے جب وہ اس کو حق سمجھتا ہے تو پھر اس پر معافی بھی نہیں مانگتا مغفرت بھی نہیں مانگتا اس لیے کہ معافی اور مغفرت تو انسان مانتا ہے گنا سے کہ جس کو معلوم ہو کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے لیکن اگر کوئی شخص اس کو حق سمجھ رہا ہو درست سمجھ رہا ہو تو وہ کبھی اس سے معافی بھی نہیں مانگتا لہذا جب کافر آدمی اس پر قائم و دائم رہتے ہیں اس کو حق سمجھتے ہوئے، تو یہ کبھی اس سے معافی نہیں مانگ سکتا جب معافی نہیں مانگتا گناہ سے تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے کبھی معافی نہیں کیا جانا چاہیے تیسری تری چوتھی ترین یہ ہے کہ وہ اعتقاد الابد. ہوا اعتقاد الابد. کہ یہ جو ہے گناہ جو شرک کا اعتقاد ہے یہ ہمیشہ کا اعتقاد ہے مشرک کا جو اعتقاد ہے یہ کیا ہے ہمیشہ کا ہے کہ شروع دن سے یعنی اس پر وہ شرک پر ہی قائم ہے تو اب اس کی سزا بھی ایسی ہی ہونی چاہیے کہ جو ہمیشہ والا نہیں اور ہمیشہ والی سزا کیا ہو سکتی ہے تب ہی ہو سکتی ہے کہ جب اس کو معاف نہ کیا جائے اور اس کو مخلت پھر نار کر دیا جائے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے آزاد میں رہے تو ان چار دلائن سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کو معاف نہ کرنا بھی کیا ہے عقلی ہے جیسا کہ پرانی مجید کی آیت جتنی نقلی درائل سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے اور نقلی دلائل عقلی دلائل عقل سے بھی یہ ان چار دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کو معاف نہ کیا جانا یہ بھی کیا ہے عقلی ہے اب ان چاروں دلائل کے جو آباد بھی ہیں لیکن پہلے آپ ان دلائل کو سمجھیے گا واللہ تعالی لا بھی اللہ تعالی عشر معاف نہیں فرمائیں گے یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اجماع کی بنیاد پر لیکن, لیکن اس میں اختلاف ہے اہل عقائد کا کہا ممکن ہے یا نہیں جائز ہے کو معاف کیا جانا عقل یا نہیں تو فضہ سے مراد کیا ہے اشاعرہ ہے میں نے بتا دیا ہے آپ کی کتاب کے میں بھی لکھا ہوگا تو بعض اشاع اشاع حضرات اس طرف یہ ہیں کہ, کہ شرک کو معاف کیا جانا یا میں نے آپ کو بتا دیا کیوں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حسن اور قبو جو ہیں وہ کیا ہیں؟ عقلی نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہر کام حسین ہوتا ہے وہ قبو نہیں ہوتا اللہ، اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اس میں کوئی برائی نہیں ہے ان نا ہوں اور اس کا جو معاف نہ کیا جانا جو معلوم ہوتا ہے وہ بدلیل نقلی دلائل میں یعنی قرآن اور حدیث جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا و و ما اور مع اور بعض کہتے ہیں کہ جس طرح ن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شرک کو معاف نہیں ہونا چاہیے اسی طرح عقل سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے عقلن بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شرک جیسے گنا کو معاف نہیں ہونا چاہیے شرک کو معاف کیا جانا یہ عقل بھی کیا ہے ممکن ہے حکمت کا تقاضا ہے تزیت الحکمہ حکمت کا تقاضا یہ پہلی دلی اخت فرق بین المسیئ والمحسن کہ مسیئ بدکار برے کام کرنے والا والمحسن اچھے کام کروانے کو کار تو بدکار اور کار کے درنان فرق ہونا چاہیے تیری دلیل حکمت کا تقاضا یہ ہے تجد حکمت کا تقاضا یہ ہے تو معلوم چلا کہ شر کو معاف نہیں ہونا چاہیے نمبر دو والكفر نہایت فی الجنایات کفر جو ہے شرک جو ہے یہ گناہ ہونے میں سب سے بڑ کریں جلوم میں سب سے بڑ کر لا مباح ہونے کا اہتمام نہیں رکھتا بس یہ بات چیزیں فراہم ایسی ہیں کہ جو کبھی کبھی مباح ہونے کا بھی احتمال رکھتی ہیں مباح ہونے کا بھی احتمال رکھتی ہے لیکن شرک نہیں ورف اور خرما اور خرما جانے کا بھی احتمال اس میں نہیں ہے کبھی فلاں ورف ال لہذا یہ معافی کا بھی احتمال نہیں رکھتا ورف سزا کا ختم ہونا ورف الغرامہ اور سزا کا ختم ہونا یہ سزا کے ختم ہونے کا بھی احتمال نہیں رکھتا کہ بس یہی ثابت ہے کہ دوسرے کو سزا ملنی ہی چاہیے تو یہ سزا کا ختم ہونے کا بھی احتمال نہیں رکھتا اور معافی کا بھی استعمال نہیں رکھتا دو دلیلیں. دلیل تیسری دلیل ولا لَهُ <وَمَغْبُرَتًا> کہ کافر جو ہے وہ اس کو رکھتا ہے حق وَلَا لَهُ <وَمَغْبُرَتًا> یہ اس سے معافی بھی نہیں طلب کرتا اور مقبر بھی طلب نہیں کرتا بلن العفو عنو اس کو معاف کیا جانا یہ حکمت کے خلاف ہوگا حکمت کا تطالع نہیں ہوگا جو راخنی دلی وہ یہ جو شرک کا اعتقاد ہوتا ہے یہ ہمیشہ کا اعتقاد ہوتا ہے جزا الطابت بس یہ واجب کرتا ہے ہمیشہ ہمیشہ جزا اور بدلے کو وہاں خلاف سائر اور یہ جو شرک والا گناہ ہے یہ دوسرے گناہوں کے خلاف ہے تو آج آج آپ کا سبب یہی ہے کہ شرک کا معاف نہ ہونا کیا یہ ممکن ہے نفری دلیل سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا یہ عقلم بھی ممکن ہے یا نہیں دوبارہ رات نے فرمایا کہ نہیں بعد نے کہا کہ ہاں باقیہ درائل آپ کے سامنے آ چکے ہیں چار درائل معتدے اور باقی بات ان شاء اللہ عزیز اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی مناظر ہوں السلام علیکم